اللہ زین یز جو لوگ کیا ہیں یز زن رکھتے ہیں گمان رکھتے ہیں زن کا مطلب یہاں پر یقین سے آ ہے زن اصل میں شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے لیے بھی دونوں چیزوں کے لیے مگر یہاں اس کی ایک تفسیر عام مفسرین نے جو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی اور بھی اچھی تفسیر کر دی انہوں نے کہا اللہ زین یعلمون جو لوگ علم رکھتے ہیں جنہیں معلوم ہے علم ہے کس چیز کا ایک تو یہ کہ ان ہوں ربہم وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے پرگار کے ساتھ ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ وہ اور وہ لوگ الہ راجعون اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو دو چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ سے ملنے کی امید اور ایک یہ کہ اللہ کیا حساب ہوگا یہ خوف جن لوگوں میں یہ دو چیزیں غالب رہتی ہیں نا محبت ہے اللہ سے ملنے کا شوق ہے اشتیاق ہے کہ خدا سے ملنا ہے ایک انہیں یقین ہوتا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کی محبت میں وہ اچھے کام کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ محبت تو کم ہوتی ہے خوف زیادہ ہوتا ہے کہ خدا کے جا کر جواب دینا پڑے گا کیا کر رہا ہوں تو ان کے لیے خوف کا پہلو غالب ہوتا ہے انہوں ملے ہی راجعون وہ لوگ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں لوٹ کے جانے والے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو خوشو کرنے والے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے خواشین کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امید اور خوف کی بنیاد پہ اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں یا انہیں شوق ہوتا امید اور خوف یہ دونوں محرک ہیں انسان کو کام کراتے ہیں امید ہوتی ہے کہ یہ کام اچھا ہو جائے گا اس پہ اجرت ملے گی اور خوف ہوتا ہے کہ اگر کام ٹھیک نہ ہوا تو پھر کال آ جائے گی کوئی پوچھے گا اس چیز کو تو دونوں چیزوں کو یہاں پہ جمع فرما دیا ہے کہ امید اور خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ال ایمان بین رضا والخوف ایمان رجا امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کو پکارتا رہے اس خوف سے اللہ کیا جواب دینا پڑ جائے گا اور اللہ سے اچھی امید رکھے یہ کہ خدا کے ہاں پہنچ کے جو بھی تھوڑی بہت نیکی خدا کی توفیق سے ہوئی ہے وہ قبولیت کے درجے میں آ جائے گی اور اللہ مہربانی کرے کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت امید غالب رہنی چاہیے یا خوف تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا جوانی میں جب تک بال سے آ رہے ہیں نا اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ گناہ نہ کرے اور جب باپ سفید ہو جائیں اور ملاقات کا وقت آ جائے تو امید غالب ہو جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے کام اپنے بندے کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو ہمارے متعلق سوچ کے آیا ہے تو اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے کہ مہربانی کریں گے عنایت تو, تو بڑھاپے میں امید غالب ہو جانی چاہیے کہ اللہ فضل فرمائے گا اور جوانی میں خدا کا خوف رہنا چاہیے کیونکہ انسان بہک سکتا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ یہ نماز کی پابندی یا صبر کا کرنا یا اللہ سے مدد مانگنا یہ تینوں میں سے کوئی بھی تفسیر اس کی اختیار کر لی جائے اللہ نے کہا ہے یہ مشکل ہے لیکن ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے اور وہ اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے